الحمدللہ للہ وقفاء وسلام اللہ اعباد الطفیٰ امہ آباد مسئلہ چل رہا تھا کہ چار مسائل کا علم ہونا جن چار مسائل کا علم ہونا ضروری ہے اس میں پہلا مسئلہ چل رہا تھا علم یعنی علم ہو معلومات ہوں اور علم تین چیزوں کا ہو اللہ کے متعلق صحیح معلومات ہو اس کے ذات صفات کا علم ہو نمبر دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ علیہ وسلم کے متعلق علم ہو آپ کے حقوق آپ کے مقام مرتبے آپ کے صفات کا علم ہونا ضروری ہے اور اتنا علم ہو جو آپ کے اتباع اور آپ کے پیروی کرنے پر مجبور کر علم ہے تیسری چیز جس کا علم ہونا ضروری ہے وہ ہے معرفت اسلام اسلام کی معرفت اسلام کی معرفت ہمیں ہمارا ہر مسلمان جو کلما گو ہے اس کو اسلام کے صحیح اور صحیح معلومات ہونی چاہیے تو آج آن انشاءاللہ اللہ تین چیزوں میں سے یہ آخری چیز باقی رہ گئی معرفت اسلام معرفت رب ہو گیا معرفت رسول ہو گیا آج معرفت اسلام ہے معرفت اسلام یعنی اسلام کیا ہے اسلام کے تقاضے کیا ہیں اسلام کمانا کیا ہے یہی ساری چیزیں آج انہیں پر گفتگو کی جائے گی اور تاکہ ہمارے پاس جیسے معرفت الہی ہے معرفت رسول ہے ویسے ہی معرفت اسلام بھی ہو تو اسلام بڑا مشہور لفظ ہے اس کے سب سے پہلے تو معنی سمجھنا چاہیے اسلام کے معنی آتے ہیں کسی کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا سرے تسلیم خم کر دینا اس کے حکم اس کی فرما برداری قبول کرنے کے لیے راضی ہو جانا اس کا نام ہے اصل میں اسلام یہ تو لغت میں ہوتا اسلام کے معنی شریعت میں اسلام کہتے ہیں الاسلام هو الانقیاد یعنی اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ آآ آآ کے حکم اس کے اطاعت و فرما برداری کے لیے ظاہر باطن قول عملا ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا کر کے اللہ کے حکم کو قبول کر لینا اس کا نام ہے اصل میں اسلام اسلام ایک عام ہے اور دوسرا اسلام خاص ہے اسلام کا جو بھی معنی شعی معنی بتایا کہ اللہ اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا اللہ و اس کے رسول کے حکم کے سامنے سرے تسلیم خم کر کے ہر اعتبار سے ظاہر باترن قبول کر لینا جیسے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ السلام بعد بیٹے دونوں مسلمان تھے نبی تھے ابراہیم نبی ہیں اسماعیل اسم نبی زیادے ہیں جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ صلاح اسلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی بہت بڑی آزمائش تھی اور خود حضرت اسماعیل کی بھی بڑی آزمائش تھی باپ بیٹے دونوں کی بڑی سخت ترین آدمائش تھی اور دونوں مسلمان ہیں ایک نبی ہے ایک نبی دادا لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا اللہ ربراد میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلاط اسلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی اور فلم میں انی ادبہ کا فنگر مادہ میرے بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے دبا کر رہا ہوں فانظر ذرا سوچ سمجھ لے مجھے جواب دے کہ مادھا تورا تیرا کیا خیال ہے اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ الصلاطام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو خواب کے اندر ابراہیم علیہ الصلاط اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں یا وہ نہیں یا ان اور فلما میں انی ادبہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں فندر المادا تارا تیرا کیا خیال ہے کیا راضی ہے راضی نہیں تیرا کیا خیال ہے اسماعیل صلاح نے فرمایا یا ابت افعال مات عمر اے میرے والد افعال تو عمر اللہ تعالی جس چیز کا حکم آپ کو دے رہا ہے آپ کر گزریے جب ابراہیم علیہ سلاۃ وہ اور ان کے بیٹے اسماعیل دونوں اس آدمائش میں اتنے مشکل عمل میں اور اتنی سخت آدمائش میں اکلوتا بیٹا ہو اس کو اللہ تعالیٰ ذبح کرنے کا حکم دے او بھی کب بچپنے نے نہیں کہ پیدا ہوا ذبح کر دو فلم حسایا جب ابراہیم علیہ اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے باپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگے ان کی مدد کرنے لگے اس عمر میں بیٹے کا ذبح کرنا بیٹے کو وفات, ہو وفات ہونا یہ بہت سخت مصیبت بڑی آدمائش ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ابراہیم ذبح کرنے کے لیے اور اسماعیل علیہ صلاح اسلام ذبح ہونے کے لیے دونوں تیار ہو گئے باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے بیٹے نے کہا یا ابتی یا ابتی صاحب جس چیز کا حکم آپ کو ہو رہا ہے وہ کڑ گزریے ستا جی دونیں ان شاء اللہ من آپ ان شاء ہم کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے رب العالمین ایک نبی ہے دوسرا نبی زیادہ اعلی درجے کے مسلمان ہیں اعلی ٹاپ کے لیکن جب اللہ نے آزمایا تو اللہ رب العالمین کے حکم کی بجا لانے کے لیے دونوں راضی ہو گئے فلما اسلامہ و طلح جب دونوں اسلام پر آ گئے دیکھیں دونوں پہلے سے بھی مسلمان تھے میں نے کہا اعلی درجے کے دونوں مسلمان ایک نبی دوسرا نبی زیادہ لیکن اتنے سخت عمل کرنے کے لیے جب دونوں تیار ہو گئے تو رب رالمی نے کیا فرمایا فلم اسلم و طلجین جب دونوں اسلام پر آ گئے پہلے ہی سے مسلمان تھے اسلام پر آ جانے کا مطلب کیا ہے تا اسلام پر آنے کا مطلب ہے کہ اسلام کا لوگ بھی مانا اسلام کا شرعی معنی کیا جب دونوں اللہ کی فرما برداری کرنے کے لئے تیار ہو گئی اسی لیے اس آیت کو میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اسلام کا صحیح معنی ہمارے سمجھ میں آ جائے اسلام صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے بلکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری ظاہر <تصفح> باطن قلان عمل عقیدتاً ہر اعتبار سے اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت کے لیے کتنی بھی کتنا مشکل مشکل، بھی مشکل حکم ہو سر تسلیم خم کر دینے کا نام اصل میں اسلام ہے اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے میں نے آیت پڑھی فلما اسلم جب دونوں اسلام پر آ یعنی دونوں تیار ہو گئے اللہ کے رسول کے تحت تو فرما برداری کرنے کے لیے اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے جب دونوں تیار ہو گئے باپ ذبح کرنے کے لیے باپ اسما ابراہیم ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا اسماعیل ذبح ہونے کے لیے وطول الجبین اور ابراہیم نے پیشانی کے بل ضبط کرنے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا دیا جب دونوں بیٹے تیار ہو گئے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جو جملہ استعمال کیا ہوا کہ دونوں اسلام پر آ گئے دونوں اسلام لائے تو یہاں اسلام کے معنی اصل میں تعط و فرما برداری کے ہیں کلمہ پہ لینا کافی نہیں ہے اسلام کا معنی سمجھنا ہے کہ اسلام کا اسلام آدمی مسلمان بنتا کب ہے آدمی مسلمان بنتا ہے جب انسان کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو جائے اسے اس ابراہیم و اسماعیل رحیم السراطان کے مطالب کے ساتھ نمایا یہاں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ اسلام کا صحیح معنی پیش آ جائے آج ہمارے اس دور میں اسلام کا معنی اصل میں سمجھا جاتا ہے کہ آدمی مسلمان گھر میں پیدا ہوا مسلمان نام ہے مسلمان اے, اے, اے, اس, اس کو اپنا اے, اے, مسلم, اے, اسلام اس کا دے ہے اس کے شناختی کارڈ پر اس کے پاس پارٹ پر اس کے آئی ڈی کارڈ پر جہاں دیکھے آنا لیکن اتنا اس, اس کو اسلام نہیں کہتے اسلام کے لیے ضروری ہے کہ واقعی معنی اس کا معنی پورا کیا جائے اسلام کا معنی ہوتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ایک حدیث اور سناتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے نبی علیہ اللہ صاحب نے شاط رمایا کہ ان المسلم مسلمان جو ہوتا ہے کل جمل الانف کتنی پیاری بات صحیح نے بان وغیرہ کی بس صنط سے موجود ہے آپ نے شات رمایا مسل المسلم یا مسل المؤمنی مومن اور مسلمان کی مسلم کی مثال مومن کی مثال کل جمال آنے سے اس اونٹ کے مانند ہے جس کے ناک میں نکیل ڈالی گئی اونٹ, اونٹ کے ناک میں جب تک نکیل نہ ڈالی جائے اونٹ کبھی کابو میں مالک کے قابو میں نہیں آتا کیونکہ اونٹ اتنا طاقتور ہے کوئی اونٹ کا مالک اگر اونٹ کی دم پکڑے تو لٹکا رہ جائے گا اونٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا اونٹ کی گردن پکڑ کے روکنا چاہے تو اونٹ اس کو لے کے چل... آگیا بڑھتا رہے گا اونٹ کی ٹانگیں پکڑے تو قابو نہیں آ سکتا اونٹ کو قابو میں لانے کے لیے ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے تو نبی علحص فرما مسلمان کا معنی مسلم کا معنی سمجھانے کے لیے اسلام کا معنی سمجھانے کے لیے نبی علیہ سرافل تشریح دے رہے ہیں کہ مسلمان کی مثال ایسی ہے کل جم الف اسٹ کے مانندے جس کے ناک میں نکیل ڈال دی جائے اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دینے کے بعد ایک باریک سے رسی ہوتی ہے لیکن نکیل ڈال دینے کے بعد اونٹ کا مالک اونٹ پر قابو پا لیتا ہے یا دوسرے لفظوں میں ایک رہی اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دینے کے بعد اونٹ جو ہے اپنے مالک کا متی اور فرما بردار ہو جاتا ہے اونٹ کی اپنی آزادی سب ختم ہو جاتی ہے اسی لیے نبی رہی سراب صاحب نے شاط نمایا اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دینے کے بعد اونٹ کا مالک ویزا خاص نخا جب اس کو پہاڑ پر لے جانا چاہتا تو پہاڑ پر لے جانا اونچ جاتا ہے اور جب کانٹے اور پتھریلی زمین پر بیٹھانا چاہے تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے یعنی آپ نے شاط نمایا اونٹ کی نات میں نکیل ڈال دینے کے بعد اونٹ کی ساری آزادی ختم اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے کہ مالک جہاں چاہتا ہے اس کو لے کے جاتا اونٹ انکار نہیں کرتا پانی میں گھساتا ہے پانی میں گھس جاتا ہے پہاڑ پر لے کر کے کئی من اس کے پیٹ پر لاد کر کے اونٹ کو اوپر پہاڑ کی طرف اونچائی پر لے کے جاتا ہے اونٹ انکار نہیں کرتا اپنے مالک کی بات مانتا ہے یہاں تک کہ وہ اور جب مالک اونٹ کو جہاں بیٹھاتا ہے اونٹ بیٹھنے سے انکار نہیں کرتا یعنی نبی رہے سراب تو اشارہ کیا کہ اونٹ مکمل مالک نے جو کہا وہی کرتا ہے اپنی منمانی نہیں چلاتا اونٹ کا وہ اونٹ اپنے مالک کا فرما بردار ہو گیا فرما بردار کب بنا ناک میں نکیل ڈال دینے کے بعد اسی طرح سے اللہ کے رسول الشات فرماتے ہیں مسلم اور مومن یہی ہے کہ جب اس نے اونٹ کی نکیل یعنی اس کے ناک میں نکیل اس کے گردن میں نکیل کیا مطلب ہے یعنی جب اس نے لا الہ الا اللہ نبی رہے سراج صاحب نے اونٹ کی نکیل سے کلم طیبہ کی تشویر دی ہے جو مومن اپنی زبان سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو یہ کلمہ اس کلم کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اپنے مالک اپنے خالق کا تعبیدار ہوتا ہے اب رب جو کہتا ہے مومن وہی کرتا ہے اپنے رب اللہ اپنے نبی کے ذریعے جو پیغام پہنچا دے مومن وہی انہی باتوں پر عمل کرتا ہے مومن اپنی منمانی زندگی نہیں گزارتی اشارہ یہ کیا کہ جس طرح نکیل ڈال دینے کے بعد اونٹ اپنے مالک کا فرما بردار ہو جاتا ہے ایسے ہی کلما پڑھ لینے کے بعد مسلمان اپنے رب کا فرما بردار بن جاتا ہے تب وہ آدمی مسلم اور مومن مسلمان بنتا ہے اسی لیے اس معنی کا سمجھنا ہم اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اسی لیے ہم علامہ اقبال نے کہا شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا فارسی میں کہتے ہیں چومی گو مسلمان بلردم کدانم مسکرا الہ الا اللہ یعنی جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میرے جسم کے روگتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کلمے کا تقاضا ہم پورا کر رہے ہیں صحیح معلوم مسلمان بنے یا نہیں بنے اس لیے ہمیں اس, اس, اس معنی کا علم ہونا چاہیے اور مسلمان ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے بلکہ اس کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد سے تادم حیات اپنے آپ کو ہم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے لیے وقف کر دیا اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول اور اسلام کے حکام پر عمل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں اکول اللہ